اور ہر گروہ میں سے ایک گواہ نکال کر فرمائیں گے اپن دلیل لاؤ تو جان لیں گے کہ حق اللہ کا ہے اور ان سے کھوئی جائیں گی جو بناوٹ کرتے تھے